وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکل گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلی انہین اللہ سے بچالیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں راب ڈالا کہ اپنی گھر اوران کرتے ہیں اپنی ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاوال